أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فب آلاء عرب کما كل من عليها فان ويبقى وجه وجہ رب قذ الجل ول اکرام فب عی علیٰ عرب کما تک السماوات یس الحم منف سماوات ولعرد فماوات ولعرد کل یومن وفی شن فب مقصد سورہ رحمان کا مبارک فیک ہو اللہ ہر ایک چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے یہ دعویٰ سورت کا سورت کی پہلی آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے الرحمن میں اور سورت کا اختتام بھی تبارکس رب کا دل جلال والاکرام اسی دعوے پر کیا گیا ہے صورت میں اس دعوے پر یہ عقلی دلائل یہ ذکر کیے جاتے ہیں ابتداء میں پھر اس دعوے سے انکار پر تخویف ذکر کیا جاتا ہے درمیان میں اور آخر میں بشارت دی جاتی ہے تابے داروں کو صورت کے آغاز میں الرحمن یہ تو اللہ کی رحمانیت جو اس کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے قرآن کی تعلیم دینا حتیٰ کہ اسے انسان کی پیدائش پر بھی مقدم کیا گیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ انسان دراصل تمہاری پیدائش یہ قرآن کے لیے کی گئی ہے وہی کی تابے کے لیے کی گئی ہے یہ پراگے انسان کی پیدائش کی وضاحت آ رہی ہے آج کے سبق میں جی انسان کو بیان کی تعلیم بھی دی ہے اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان دیگر مخلوق سے ممتاز ہے کہ انسان جی اپنا جو ما فض ہے تو وہ اوروں کے سامنے وہ کھول کر بیان کر سکتا ہے پھر اس کے بعد دلائل یہ شروع کیے گئے اشمس و القم اور بے و و شجر جی اس میں انسان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے تو کائنات کی وہ تمام چیزیں وہ اپنے مقصد کو سر انجام دے رہی ہے سورج اور چاند وہ اپنے ہی مدار میں گردش کر رہے ہیں کہ اسی طرح تارے اور درخت وہ اللہ کے تابے دار ہیں یہ آسمان اسے اللہ نے اوپر اٹھایا ہے وہ وہاں سے ایک انچ نہ اوپر کی طرف گیا نہ نیچے کی طرف آیا اور اللہ نے اس پورے کائنات میں ایک توازن رکھا ہے تو اے انسان تم کی جی طول میں اور تم میزان میں اور ترازو میں سرکشی کیوں کرتے ہو مقصد یہ ہے کہ جی اللہ نے تمہیں توحید کی تعلیم دی تھی تو اس توحید کی تعلیم میں تم نے کیوں اس ترازو میں ایک کا حق وہ دوسرے کو دیا ہے کہ اسی طرح ظلم کرتے ہو زیادتی کرتے ہو یہ اللہ نے تو انصاف یہ قائم کرنے کا حکم دیا تھا جو جس کا حق تھا اسے اسی کا حق دو کہ اللہ نے تو اس کی تعلیم دی تھی پھر آسمان کے بعد والارض وضاحل للانام زمین کے بارے میں کہ اسے اللہ نے تمام مخلوق کے لیے بچھایا ہے اور اس زمین میں میوے ہیں کھجور کے درخت ہیں اسی طرح دانے ہیں پھر ان دانوں میں جانوروں کے کھانے کی غذا بھی ہے خوراک بھی ہے بھوس بھی ہے اس میں اور اس میں خوشبو بھی ہے اور دانے وہ انسان کی خوراک کے لیے ہے والحب ذو العصف ریحان ریحان اس میں تینوں طرح کا اعراب یہ آتا ہے ولحب ذولاف ورحان ویسے تو قرآن میں وَالرَّيحان دراصل یہ اسی آگے زمین میں کیا کیا ہے فی ہافا کہ اس زمین میں میوے ہیں ورنو اور کھجور ہیں ذات القمام غلاف والے ذات الاقمام غلاف والے اس کے وہ خوشے وہ مراد ہیں جی اسی طرح اس زمین میں والحب و دانے ہیں ظلاسفی بھوسے والے ور ریحان اور اس زمین میں ور ریحان خوشبو بھی ہے ریحان خوشبو کو بھی کہتے ہیں اور ریحان کا دوسرا معنی رزق بھی ہے یعنی اس زمین میں وہ خوشبو بھی ہے کہ جو سونگی جاتی ہے اور اس زمین میں اللہ نے رزق بھی پیدا کیا ہے ریحان کو اگر مرفو پڑا جائے اور اگر اسے نون کے زبر کے ساتھ پڑا جائے تو پھر یہ خلقہ کا مفرول بنتا ہے تو پھر الحبا اسے بھی آپ منسوب پڑیں گے کہ پیدا کیا ہے اللہ نے دانوں کو غلصفی یعنی بوسے والے اور پیدا کیا ہے اللہ نے خوشبو کو وہ خوشبو جو سونگی جاتی ہے یا ریحان رزق کے معنوں میں اور یہ نون کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے والحب ذولاسف ور رحان تو پھر یہ دانوں کی یہ صفت آئی گی یعنی الحب اس زمین میں اللہ نے دانے پیدا کیے ہیں ذلاصفی بوسے والے وزر رحان پھر آئے گا یعنی دانے بعض وہ ہیں کہ جو خوشبو والے ہیں بعض دانوں سے ایک طرح کی خوشبو بھی آتی ہے تو یہ تمام معنی مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں اس میں تینوں طرح کی قرآت وہ آتی ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں منعرض علیہ ریحان فلا یردو جس بندے پر خوشبو وہ پیش کی جائے تو چاہیے کہ وہ اسے رد نہ کرے اسے واپس نہ کرے اسے وہ نہ لوٹائے وجہ یہ کہ فعین نہ خفیف المحمل قی بر کیونکہ یہ کوئی زیادہ یعنی کوئی ثقیل چیز نہیں ہے بلکہ ایک خفیف اٹھانے والی چیز ہے اور جس کی خوشبو بھی بڑی مزیدار ہے خلقل من سال انکل یہ ریایت نمبر تین میں جی انسان کی پیدائش جو ذکر کی گئی تھی تو اب یہاں سے اس کی تفصیل اور وضاحت خلقل انسان من اسی لیے وہاں پہ ہم نے ربط ذکر کیا کہ قرآن کے ساتھ کہ انسان تیری پیدائش اصل میں قرآن کے لیے ہوئی تھی تیری پیدائش اصل میں وہی کی تابیداری کرنے کے لیے کی گئی تھی لیکن تو نے اپنا وہ مقصد وہ چھوڑ کر کسی اور جانب نکل پڑے تو اب یہاں پہ اس کی تفصیل کی جاتی ہے خلقل انسان من سلسال ان کل فخار پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو منسلسال ان کی اس کھنخناتی مٹی سے سلسال وہ مٹی کہ جو آگ پر پکائی جائے اور پھر اس سے جو آگ پر پکائی جائے اور اس سے ٹھیکری جو ہے وہ بن جائے اور اسے اس پھر اگر آپ چٹکی دیں تو اس سے ایک آواز جو ہے تو وہ بھی بجے تو اس سے مراد سلسال وہ کھنکناتی مٹی سے وہ بجنے والی مٹی سے کل فخار جیسے کہ ٹھیکری ٹھیکری وہ مٹی جو آگ پر پکائی جائے مراد یہ ہے یہ قرآن میں انسان کی یہ جو پیدائش ہے تو یہ مختلف الفاظ سے قرآن نے ذکر کی ہے یہ جی کبھی اس سے پہلے سورہ حجر میں بھی ہم نے یہ تفصیل کی تھی کبھی تراب ذکر کرتا ہے مٹی خاک یہ جی کبھی قرآن ذکر کرتا ہے تین تین گارا یعنی مٹی میں پانی ملا کر جو چیز بنائی جائے گارا اسے کہتے ہیں پشتوں میں ہم اسے خٹا کہتے ہیں اسی طرح کبھی قرآن تین لازب کہتا ہے تین کی صفت لازب جیسے سورہ شافات میں تھا وہ لیس دار گارہ یعنی وہ گارہ کہ جس کے اندر وہ جو کافی دیر پڑے رہنے کے کی وجہ سے اس میں لیس پیدا ہو اور وہ چپکے لیسدار گارا چپکنے والا گارا اسی طرح کبھی ہم ام مصنون یعنی وہ گارا کہ جس کے اندر بو جو ہے وہ پیدا ہو جائے ہما یعنی وہ رنگ تھوڑا سا سیاہ ہو جائے اور مصنون جس پر وقت گزر جائے <coughs> یا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے اور یہاں پہ سلسال سلسال یعنی وہ پکی ہوئی مٹی کل فخار ٹھیکرے جیسی اور پھر آگے قرآن بشر ذکر کرتا ہے کہ میں نے انسان بشر پیدا کیا ہے اور پھر آگے نسل انسانی وہ نطفہ سے اور پھر اس میں بھی مختلف مراحل ہیں جس طرح سورہ مومنون اور سورہ حج میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر وہ علقہ بن جاتا ہے پھر مضغہ بن جاتا ہے مخل وغیر مخل اور یہ مختلف مراحل وہ قرآن میں ذکر کیے ہیں ڈارون کا جو نظریہ ہے تو اگر اگرچہ ڈارون کا وہ نظریہ جو ایولیوشن کا ہے وہ تو پھر کچھ اور ہی کہتا ہے لیکن اگر ایولیوشن سے مراد کہ انسان کی ایک حالت سے دوسری حالت میں یہ تبدیلی تو اگر یہ مراد ہے تو قرآن نے بھی یہ ایولیوشن تو ذکر کیا ہے کہ انسان پہلے ایک حالت میں پھر دوسری حالت میں پھر تیسری حالت میں پھر چوتھی حالت میں اور پہلا انسان قرآن کی روح سے وہ آدم ہے لیکن اگر یہ کہ آدم یہ پہلے اور اسی طرح ایک سیل سے لے کر اور پھر یہ بندر کی شکل میں تھا اور پھر اس کے بعد یہ آدم بنا ہے انسان بنا ہے تو قرآن ایسے نظریے کی تائید نہیں کرتا خلقل انسان پیدا کیا ہے انسان کو من اس کھنخناتی مٹی سے اس بجنے والی مٹی سے کل فخار جیسا کہ ٹھیکری و خلق مارج من نار اور یہ پہلے انسان کی بات ہے بعد میں تو نسل انسانی دنیا میں وہ ایک حقیر نطفے اور قطرے سے وہ پیدا ہوتی ہے اور سورہ انسان میں دہر میں امشا امشاجن کے ماں باپ کے اس ملے نطفے سے جس کو بایو کی زبان میں وہ زائیگوٹ کہتے ہیں اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وخلقل جان نہ من نار۔ اور پیدا کیا ہے اللہ نے الجانا جن کو ممارج من نار اس مخلوط آگ سے مارج ملنے والی یعنی آگ مارج اصل میں لغت میں یہ کہا جاتا ہے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ نار الطی لا دخان اللہ یہ آگ کے اس حصے کو کہتے ہیں لا دخان الحا کے یہ اس آگ کو کہتے ہیں کہ جس کا دھواں نہ ہو نارلتی لا دخان اللہ اور یہ آگ میں وہ جو سب سے زیادہ وہ تپش والی آگ ہوتی ہے اور نہایت گرم آگ ہوتی ہے خالص آگ یہ وہی ہے اگر آپ یہ آگ کو اس شولے کو دیکھیں تو اس میں آپ کو مختلف رنگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں لیکن انہی لیئرز میں اور انہیں میں یہ جی آگ کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو نظر سے وہ آنے والا نہیں ہوتا اور آگ کا وہی حصہ وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے کہ جو زرد نہیں ہوتا یا سرخ رنگ کا نہیں ہوتا یا نیلے رنگ کا نہیں ہوتا جس کا رنگ نہیں ہوتا کہ جی آگ کا وہ حصہ وہ نہایت گرم ہوتا ہے اور وہی وہ من نار ہے وخلقل جان نہ مارج, مارج مخلوط یعنی وہ جو سب سے جو گرم آگ ہے اور کئی چیزوں کے ساتھ مل کر وہ گرم ہو چکی ہے تمام رنگ جو ہے وہ مل کر اس سے ایک مخلوط آگ وہ بنی ہو نہایت ایک تپش والی اور خالص آگ یہ آگے یہ لفظ مرجا میں آ بھی رہا ہے مرج البحرین و خلخل جان ج منار اور پیدا کیا ہے اللہ نے جن کو اور یہاں پہ جنات جس طرح اس سے پہلی والی آیت میں یہ آدم کا ذکر کیا گیا کہ اسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہاں پہ جو جنات کا جو پہلا جن ہے تو اسی کے پیدائش کا ذکر وہ کیا جاتا ہے اور آگے پھر جنات میں بھی جو ان کی اولاد ہے تو پھر وہ اسی سے نہیں جس طرح تمام انسانوں کی جو بنیاد ہے تو وہ مٹی سے ہے لیکن اب انسان وہ مٹی سے وہ پیدا نہیں کیے جاتے اگرچہ انسان کے اجزاء اسی مٹی میں بنتے ہیں لیکن یہ آج انسانوں کی پیدائش اس, اس طریقے پر نہیں ہوتی جیسا کہ آدم کی ہوئی تھی اسی طرح جنات کا جو سب سے بڑا ہے تو اس کی پیدائش بھی وہ یہ آتش اور آگ سے ہوئی ہے پھر آگے اس کی اولاد وہ بھی اسی طرح دیگر طریقوں سے وہ پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے نسل انسانی وہ آگے بڑھتی ہے یعنی وہ بھی پھر براہ راست آگ سے وہ پیدا نہیں کیے گئے لیکن بنیاد ان کی بھی آگ ہے وہ خلقل جان نے ممار ذمنار اور پیدا کیا ہے اللہ نے جن کو ممار ذمار کہ اس گرم آگ سے فَبِعَيَя آلَىٰ عَبِّكُمَا تُقِذِّبَان پس تم کون سی نعمتوں کو ربکما رب اپنے رب کی تُقذِّبان تم دونوں جُٹلاؤگے اب یہاں پہ دونوں کا تذکرہ وہ کیا گیا تو فَبِعَيَا آلَا عَبِّكُمَا تُقذِّبαν تو پس تم کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تُقذِّبان تم دونوں جُٹلاؤگے اور یہاں پہ وہ جو ترمیزی کی روایت ہے کہ جنات ہر عیسائت کے مقابلے میں وہ یہ کہتے تھے کہ لابشمک من من رب بنا نقذب و فلک الحمد کہ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے اور تیرے لیے حمد ہے رب المشرقین و رب المغربین وہ رب ہے وہ پالنے والا ہے وہ پروردگار ہے دو مشرقوں کا اور وہ پروردگار ہے دو مغربوں کا تو قرآن کبھی مشرق ذکر کرتا ہے اور مغرب مفرت ذکر کرتا ہے کبھی تصنیہ مشرقین اور مغربین اور کبھی مشارق اور مغارب یہ آتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی تدبیق کی تھی کہ مشرق اور مغرب جو مفرت قرآن ذکر کرتا ہے تو وہ جہت اور طرف کی بنیاد پہ کیونکہ جہتیں یہ چار ہیں اطراف یہ چار ہیں مشرق مغرب شمال جنوب یہاں پہ جو تصنیہ ہے تو یہ مشرق و شتا اور مشرق السیف کی بنیاد پہ سیف گرمی اور مشرق و سردی کیونکہ گرمیوں میں سورج وہ ایک ایکسٹریم پہ آ جاتا ہے اور سردیوں میں سورج دوسرے ایکسٹریم پہ وہ چلا جاتا ہے اسی طرح اسی کی بنسبت نسبت مغربین یہ بھی اسی پہ ہے کہ گرمیوں میں وہ ایک جانب اور سردیوں میں وہ دوسری جانب تو یہ موسموں کے اعتبار سے یہ تسنیہ یہ ذکر کیا گیا ہے اور مشارق اور مغارب جو جمع ذکر کی جاتی ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ جو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ سورج کا جو طلوع ہے اور سورج کا جو غروب ہے تو وہ اسی کی بنیاد پہ اسی لیے وقت میں فرق بھی آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین وہ پروردگار ہے دو مشرقوں کا اور وہ پروردگار ہے دو مغربوں کا فبی اعلی عرب کماتو کا زبان اور یہ گرمی سردی اللہ کی نعمتیں ہیں فبی اعلی یعب کمات پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹ گے مرجل البحرین یل تقیان جی چلائے ہیں اس نے یہ جی البحرینی دو دریاؤں کو یل کہ جو ملتے ہیں آپس میں دونوں ملتے ہیں مرجل بحرینی یل تقیان جی چلائے ہیں اس نے البحرین دو دریاؤں کو یل تقیان کے جو ملتے ہیں دونوں بے نما برزخن اور دونوں کے درمیان برزخن ایک آڑ ہے ایک پردہ ہے لاگیان کے جو زیادتی نہیں کرتے آپس میں اسی لیے آج جی انٹرنیٹ کی وجہ سے اور ان ویڈیوز کی وجہ سے آپ دنیا میں جی ایسے بہت سارے دریا اور سمندروں میں ان دو دریاؤں کا ملنا بلکہ یہاں پہ یہ جی اٹک میں بھی آپ اس کا نظارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور دنیا کے بہت سارے ایسے بڑے بڑے سمندروں میں دو دریاؤں کا ملنا ایک دریا کا ایک سمندر کا پانی کا ایک رنگ ہوتا ہے اور دوسری جانب دوسرا رنگ بے نحما زخن ان کے درمیان ایک آڑ ہے ایک پردہ ہے لا بگیان کہ دونوں زیادتی نہیں کرتے ایک طرف والا پانی وہ دوسری جانب وہ نہیں جاتا قرآن نے اسے اللہ کی قدرت کے دلائل میں ذکر کیا ہے اور اللہ کی معرفت کے دلائل میں فبی اعلی رب کوماتو برزخ اور برزخ یہ اس زندگی کو بھی کہتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ہے جی اسی وجہ سے برزخ میں برزخ میں جی اگرچہ یہ قیامت کی ایک پہلی سیڑھی ہے لیکن ایک گونا اس کا دنیا کے ساتھ بھی تعلق ہے اسی لیے برزخ میں انسان نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوتے ہیں تو برزخ میں اگر دنیا میں اچھے اعمال چھوڑے ہیں تو برزخ میں بھی ابھی اس کا اکاؤنٹ اچھائیوں کا اور نیکیوں کا وہ جاری ہے اور اگر دنیا میں اس نے برے اعمال کیے تھے اور لوگ اسی پر چل رہے ہیں تو برزخ میں اس کے برے اعمال کا وہ اکاؤنٹ وہ بھی جاری ہے تو اگر اس جانب سے دیکھا جائے تو اس کے اعمال کہ جس پر اور لوگ وہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ سبب بنا تھا تو اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی وہ چیزیں وہ درج ہوتی جا رہی ہیں اور پھر بالاخر قیامت میں یوم الدین ہے وہ بدلے کا دن ہے تو پورا کا پورا بدلہ پھر وہیں پہ دیا جائے گا تو ایک گونا آخرت کے ساتھ بھی تعلق ہے اور ایک گونا دنیا کے ساتھ بھی تعلق ہے لیکن دنیا کے ساتھ یہ تعلق نہیں کہ وہ دنیا میں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جس طرح عام طور پہ مبتدئین کا خیال ہے کہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی روحیں آتی ہیں یہ سارے تصورات یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں فبی اعلیٰ رب کماتوں کا زبان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تو کا تم دونوں جٹلاؤ گے یخر جمن ہو مرجان اور نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے اللو لو لو لو وہ بڑے التی جی مرجان یہ چھوٹے اللو لو سغار کو کہتے ہیں چھوٹے موتی اور لو لو وہ بڑے موتی بڑے موتی بھی اس سے نکلتے ہیں اور چھوٹے موتی بھی اس سے نکلتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ دونوں دریا یہ مختلف پانی ان کا یہ سنگم ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کی کثرت ہوتی ہے تو قذبان تم دونوں جٹ گے ولحل جوار تو فلبہ کل آلام اور اس اللہ کے لیے ہیں الجوار کشتیاں جوار یہ جاریہ کی جمع ہے جاریہ کشتی کو کہتے ہیں کہ اور جاریہ یہ لڑکی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور جوار جاریہ کشتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس اللہ کے لیے الجوار کشتیاں ہیں المنشا وہ اونچی اونچی المنشاعت منشاعت اصل میں وہ ابری ہوئی کشتیاں چونکہ پہلے پہل اس پر وہ بڑے بڑے بادبان وہ ہوتے تھے اور اسی سے کشتی کی رفتار وہ تیز کی جاتی تھی اس کا رخ جو ہے تو وہ موڑا جاتا تھا تو اس اعتبار سے انہیں اور آج بھی بڑی بڑی کشتیاں وہ آپ دیکھتے ہیں پورے پہاڑوں کی مانند ہیں ولاجواہر المنشاعت و اور اس اللہ کے لیے وہ کشتیاں ہیں المنشات وہ اونچی اونچی فل سمندر میں کل آلام پہاڑوں جیسی اور آج کتنے بڑے بڑے وہ کروز اور اسی طرح سمندروں میں وہ جو بحری بیڑے ہوتے ہیں جنگی بہری بیڑے اگر آپ انہیں دیکھیں اسی طرح جو مسافروں کو لینے والے ہوتے ہیں کتنی کثیر منزلہ عمارتیں اس میں بنی ہوئی ہوتی ہیں کل اعلام آلام جمع ہے عالم کی عالم پہاڑ کو کہتے ہیں فبی اعلی رب کماتوں کا زبان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم دونوں جٹ گے ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس کا اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا ہے تلبیس ابلیس پڑھنے کے لائق کتاب ہے تلبی سے ابلیس یعنی ابلیس وہ کون سے جال لوگوں کو وہ بچھاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس میں اس کا شکار کر سکے تو ابن جوزی نے اور بڑے ہی ایک ایسے زبردست عالم ہیں کہ کوئی ایسا فن نہیں ہے کہ جس میں ابن جوزی نے یہ قلم نہ اٹھایا ہو اور ابن جوزی نے اس باب میں لکھا نہ ہو ابن جوزی الحنبلی البغدادی تفسیر میں بھی ان کا ایک بڑی اچھی تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر اسی طرح علوم القرآن میں بھی ان کی کتابیں ہیں حدیث میں ان کی کتابیں ہیں کتاب الحمقع یہ جی احمقوں پر انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ احمقوں کی وہ کون سی علامات ہیں اور نشانیاں ہیں کتاب السکیہ مندوں کی کون کون سی نشانیاں ہیں اور اس میں عقل مندوں کے واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ ایک کتاب ان کی طلبی سے ابلیس ہے کہ شیطان علماء کو کیسے گمراہ کرتا ہے اسی طرح پیروں کو کیسے گمراہ کرتا ہے جیسے یہاں پہ میں ایک پیر کا واقعہ جو ہے تو وہ نقل کروں گا اسی طرح علماء عورتوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے نوجوانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے لڑکیوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور بوڑھوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور شیطان کی یہ مختلف چال ہیں شیطان ہر کسی پر وہ ایک جیسا حربہ وہ نہیں آزماتا کہ ساروں کو وہ ایک ہی طریقے پر گمراہ کرے بلکہ وہ اس کے مختلف طریقے وہ ہوتے ہیں تو ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں جی ایک عالم ہے ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ وہ نقل کیا ہے ربی ابن زیاد الحارسی ایک شخص ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بھائی ہیں آصم ذرا میری مدد کریں ذرا انہیں سمجھائیں اور اس بارے میں ذرا میری مجھ سے تعاون کریں میری مدد کریں حضرت علی نے اس سے پوچھا فما بالو ہو کیوں اس سے کیا ہوا ہے اس کا کیا حال ہے تو اس نے کہا اس کے بھائی نے ربی ابن زیاد الحارسی نے کہ وہ ایک صوفی اور بزرگ جو ہے تو اس نے اپنے آپ سے بنایا ہوا ہے ایک موٹی چادر اس نے پین رکھی ہوتی ہے اور زاہد بنا ہے اور وہ اس نے زہد و عبادت کی راہ جو ہے تو وہ اختیار کی ہے اور ایک موٹی چادر اس سے اوڑی ہوئی ہے تو حضرت آلی نے کہا چلو اسے میرے پاس لے آؤ تو آسم اس کا بھائی تھا اسے لایا گیا تو ایک چادر اظہار کے طور پہ وہ باندھی ہوئی تھی اور دوسرا اس نے اوپر وہ اوڑے ہوئی تھی اور اس کے بال اور داڑی کے جو بال ہیں تو وہ بھی بکرے ہوئے تھے حضرت آلی نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو ابن جوزی کہتے ہیں جی تو اس نے حضرت عالی نے ان کے چہرے پر انہوں نے ناگواری ظاہر کی اور عالی نے کہا کہ ہلاک جی ہو افسوس ہے تم پر جی اماست اما کیا تمہیں اپنے گھر والوں سے شرم نہیں آتی کیا تم اپنے بیوی بچوں پر تمہیں رحم نہیں آتا جب اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ تم ان حلال چیزوں کو تم استعمال نہیں کرتے چاہیے تو یہ کہ تم ان حلال چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے نزدیک تم بہت زیادہ حقیر ہو کہ تم ایسا کرتے ہو کہ تم کہ اللہ کی ان حلال کردہ چیزوں سے تم فائدہ نہیں اٹھاتے اور پھر اپ نے سورہ رحمان کی یہ آیات یہ انہیں پڑھ کے سنائیں والارض وضعها للانام فيها فاكهه ونخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي اي الاء ربكما اور اگے یہ سارے یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان اور یہاں تک انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی پھر انہیں کہتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں اپنے بندوں کے لیے اس لیے حلال کی تھیں کہ وہ انہیں چھوڑ دیں اور انہیں ترک کر دیں بس پیدا کیا اللہ نے اور پھر کہا کہ بس انہیں چھوڑ دو یا اس لیے اللہ نے پیدا کی تھی کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی ان نعمتوں کو عمل کے ذریعے استعمال کرنا یہ صرف زبان سے شکر ادا کرنے سے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرو اب بعض لوگوں کو بندہ سمجھاتا ہے تو وہ الٹا سمجھنے کی بجائے وہ الٹا تم پر اعتراض کرتا ہے تو اس پیر نے کہا آسم نے کہ فما فی و کفی خوشونتی مکلی کا وہ خوشونتی مل بسے کا اچھا آپ تو مجھے نصیحت کر رہے ہیں تو پھر آپ خود یہ سادہ کھانا یہ کیوں کھاتے ہیں اور یہ خوردرا لباس خود کیوں پہنتے ہیں حضرت علی نے کہا افسوس ہے تم پر تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس مسند پر اور میں کس نشست پہ میں بیٹھا ہوں مجھے اللہ نے قوم کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں دی ہے اسی لیے بادشاہ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی رعایا کے وہ جو سب سے کمزور لوگ ہیں انہی کے معیار کے مطابق رکھے میں اسی لیے ایک ایسا لباس پہنتا ہوں تاکہ معاشرے میں رہنے والے ایک غریب شخص وہ جب میں اسے دیکھوں تو اسے یہ نظر نہ آئے کہ میرا بادشاہ وہ کیسے ایش اور آرام کی زندگی وہ گزار رہا ہے کہ جی، اماموں پر اور بادشاہوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جو سب سے معاشرے کا کمزور اور غریب انسان ہے اس کے معیار کے مطابق وہ رکھے اور حضرت علی نے اسے اس طرح سے یہ تعلیم دی تو بندہ انسان اپنی زندگی میں توازن یہ تب لا سکتا ہے جب انسان قرآن کو سمجھتا ہو اور قرآن کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ایک توازن لائے نہ تو وہ تکبر کرے لیکن ایسی زندگی بھی نہ گزارے کہ انسان کی بری حالت ہو وہ خراب کپڑے پہنے اسی طرح وہ خراب حالت میں وہ دکھائی دے قرآن یہ بھی نہیں چاہتا کہ کل من آل فان وجہ جلال ہر وہ شخص آلیہ جو اس زمین پر ہے فان وہ فنا ہونے والا ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور فنا کا یہ معنی نہیں کہ بالکل بس ایک انسان وہ آدم ہو جائے اور پھر دوبارہ نہیں بلکہ ختم ہونے والا ہے وہ اب کا وج ہو کا جلالی اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ یعنی تیرے رب کی ذات وجہ بمانے ذات کے اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات ذل جلالی کے جو ذل جلالی کے جو عظمت والا ہے والاکرام اور عزت والا جو ایک عظیم ذات ہے اور عزت والی ذات ہے وہ باقی رہے گی فبی ائی علی عرب پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹ گے اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کل من علیہ حافان چلو اس سے باگے با والی نعمتیں وہ تو ذکر ہوئی ان کے بعد تو فبی ائی آلیہ رب کماتو <تُكَذِّبَان> کہ اس کی ایک توجیہ وہ بنتی تھی کہ وہ نعمت ہے تو اب یہاں پہ کل من علی <فَان> جو بھی زمین پر ہے تو وہ فنا ہونے والا ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے تو اس میں اللہ کی اور اسی طرح اللہ کی ذات وہ باقی رہے گی تو اس میں کون سی نعمت ہے مفسرین اس میں بہت ساری نعمتوں کا وہ ذکر کرتے ہیں سب سے پہلی نعمت وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ تمبی دینا ہے کہ انسان دنیا میں یہ تمہارا یہ وقت یہ بڑا عارضی اور قلیل ہے یہ ایسا نہیں کہ تم اس عارضی وقت کو اور اس قلیل وقت کو لہو و لاب میں گزار دو بلکہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کی تابے کرو اور جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو وہ مقصد بجا لاؤ سب سے پہلا فائدہ وہ تو یہ ہے دوسرا یہ کہ اے انسان جی آج جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے تم تمہارے ہاتھ میں اگر بنگلہ ہے مال ہے دولت ہے بینک بیلنس ہے شہرت ہے عزت ہے اس پر اتراؤ نہیں اس پر تکیہ اور اعتماد نہ کرو یہ چیزیں یہ کل کو فنا ہونے والی ہیں کہیں نہیں کہ تم اسی کو ہمیشہ سمجھ لو ان پر اعتماد نہ کرو ان پر تکیہ نہ, نہ کرو یہ فنا ہونے والا ہے اسی طرح کل من علیہ فان یہ تو اس شخص کے لیے زیادہ طور پہ کہ جس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے دوسری جانب ایک غریب کے لیے ایک مسکین کے لیے ایک لاچار کے لیے اس میں سے صبر کی تلقین ہے کہ اے انسان آج اگر تم غربت میں ہو لاچاری میں ہو تکلیف میں ہو مصیبت میں ہو جس حال میں بھی ہو لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوگا بلکہ صبر کرو آج اگر تم بری برے حال میں بھی ہو بالآخر انسان کو چلے جانا ہے اور یہ وقت یہ گزرنے والا ہے کل من علیہ اسی طرح کل من علیہ فان جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اسی لیے اس زمین پر کوئی ذات خواہ وہ پیغمبر کی ہو وہ ولی کی ہو خواب بزرگ ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اسی وجہ سے حضرت کی وفات پہ جب حضرت عمر وہ جذبے میں آئے تھے اور وہ تلوار لیے ہاتھ میں وہ بالکل انہیں صبر نہیں آ رہا تھا اور آپ نے بٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے ادرتو بکر صدیق ممبر پہ چڑے انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ کی اور پھر یہی کہا اما بعد جو تم میں سے محمد کی عبادت کر رہا تھا تو محمد یقیناً وہ وفات پا چکے ان پر فنا آ چکی وہ دنیا سے چلے گئے وہ من کان کم رب محمد اور جو تم میں سے محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا فَإنَّهُ حَيُّ اللَّهِ <يَمُوت> وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر فنا نہیں آنے والی تو اسی وجہ سے جو فانی ہے تو وہ اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور کل آلیہ فان اس میں آخرت کی ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ یہ دنیا یہ فنا ہونے والی ہے آخرت کی طرف کام کرو اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں سے تم کب فائدہ اٹھاؤ گے اس دنیا میں تم نے فنا ہونا ہے تو تب تم نے اپنی بقا کی زندگی میں پہنچ جانا ہے فنا نہیں تو بقا کی زندگی وہ تمہیں کیسے حاصل ہوگی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو یہاں پہ علماء نے ذکر کیے ہیں وہ اب کا وجہ جلال ول اور باقی رہے گی تمہارے رب کی ذات کے جو عزمت والی ذات ہے والاکرام اور عزت والی یسالو من فی السماوات والارضی تو جب وہ ذات اس کی ذات جو ہے تو وہ باقی رہنے والی ہے اور وہ عظمت اور عزت والی ذات ہے تو تم کیا کرو اسی سے مانگو کیونکہ یسالو من فی السماوات والارضی مانگتے ہیں اسی اللہ سے من وہ فی السماوات جو اوپر آسمانوں میں ہیں آسمانوں میں فرشتے بھی اسی سے مانگتے ہیں ول اردی اور زمین میں ہے زمین میں جو مخلوق ہے سارے اللہ سے مانگتے ہیں کل فی شن تو تم کہو گے اور یہ مشرقین ہمیشہ کے لیے وہ جو اوروں کو پکارتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ جو چونکہ بہت بڑی ذات ہے اور وہ تو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں تو اللہ ہماری فریاد وہ کیسے سنتے ہیں تو مشرقین نے اللہ کی ذات کو ایک معطل ذات وہ بنا دیا ہے کہ بس وہ اس نے مخلوق کو تو پیدا کر دیا لیکن اللہ فرماتے ہیں کل یومن فی شن ہر دن وہ کسی اہم کام میں ہے یعنی ہر دن اللہ کے لیے وہ اس کائنات کی تدبیر میں وہ لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح دنیا کی یہ زندگی یہ گٹ رہی ہے اور آخرت کی طرف یہ سفر یہ رما دوا ہے ہر دن اللہ کسی اہم کام میں ہے اور اللہ اس تمام کائنات کی وہ تدبیر اور یہ نظام یہ چلا رہے ہیں مشرقین کی طرح نہیں کہ کائنات کو تو پیدا کر دیا اور پھر اللہ اسی طرح بیکار ایک جانب کو ہو گئے اور پھر اللہ نے یہ اختیارات یہ دیئے ہیں ایسا نہیں ہے کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَن فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں تو قذبان تم دونوں گے یہاں تک دلائے لیے ذکر کیے گئے اور آگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَان اس میں پھر جہنم کی جہنم کا تذکرہ ہے اور جہنم کے ساتھ دروازے۔ تو اسی لیے یہاں پہ سات مرتبہ کہ آیت تکرار کی جائے گی اور پھر یہاں پہ رکو ختم پھر اگلے رکو سے پھر جنت کا تذکرہ اور جنتیوں میں سے دو قسم کے جو مقربین ہے اور اصحاب یمین اور دونوں کے تذکرے میں آٹھ آٹھ مرتبہ یہ جملہ یہ تکرار کیا جائے گا کیونکہ جنت کے جو بڑے دروازے ہیں تو وہ آٹھ ہیں خلقل انسان منسلس پیدا کیا ہے انسان کو من منسلس اس بچتی مٹی سے کھنخناتی مٹی سے کل فخار جیسے کہ ٹھیکری و خلق الجان من نار اور پیدا کیا ہے جن کو من نار اس شعلے والی آگ سے اس گرم آگ سے پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جٹلاؤ گے وہ پروردگار ہے دو مشرقوں کا اور وہ پروردگار ہے دو مغربوں کا پس تم کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم دونوں گے مرجل بحرینی چلائے ہیں اس نے دو دریاؤں کو یلتقیان کے جو ملتے ہیں آپس میں بے نہوما برزخن اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے ایک پردہ ہے لایبغیان اور دونوں زیادتی نہیں کرتے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاو گے نکلتے ہیں ان دونوں سے اللو, اللو بڑے موتی اور چھوٹے موتی پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاو گے اور اسی اللہ کے لیے ہیں الجوار قشتیاں المنشآت وہ اونچی اونچی وہ بلند فالبحر سمندر میں کل اعلام پہاڑوں جیسی پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم دونوں جٹلاؤ گے کل من ہا ہر وہ شخص علیہا یا ہر وہ جاندار کہ جو اس زمین پر ہے فان وہ ختم ہونے والا ہے، رب کا اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات ظل جلالے کہ جو عظمت والا ہے ول کرام اور عزت والا پس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم دونوں جٹلاؤ گے یس الہ منفی سماواتی مانتے ہیں اس اللہ سے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے کل یوم ہوا فی شتتم بی اللہ سے مانگو کل یوم ہوا فی شان ہر ایک دن وہ اللہ کسی اہم کام میں ہیں وہ بیکار نہیں بیٹھے فبای ای الا ربیكما تک زبان بس کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاو گے واخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین